اپنی نظریاتی لحاظ اے اسلام خالد راغا یہ گیا اسلام نس طرح کسی نے پیش کیتا یعنی اس فرنگی دور در اگر کسی پہلو پیش کیتا ہے تو اسلے وقت قبل از وقت, وقت نہیں سی ایس وقت دے اندر جس وقت ضرورت ہے اس طرح پیش نہیں کیتا کہ اسلام فکری طور دوتے. لوکان دے ذہن دل دماغ اپنی جگہ کرے کوئی کارواں سے ڈوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواہ میں نہیں ہوئے دل نوازی ہیرا دیا لکھن دین تو بد جائیں دین ملا جی میں پیش کیتا ہے وہ ختم دروڑے جو کرم کسے کھولے گی ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ابلیش کہہ رہا ہے یعنی یورپ کہ اصلا بڑی کوشش میرا بستر گول <تصفح> <تصفح> اے میرا ایک موضوع کو ابلیس کی مجلس شور ابلیس کی مجلس شورا یہ یہ ترین نے. کی. بر... حضرت جدو آئے آن کے تے نو غالب کی تا. نظریاتی طور جگہ یہ بڑائیے ذہن سندا ہے سوائے منع چارہ نہیں رو دشمن بھی سنتا آ گل سچی اگو یہ بھی آدھنے سٹ سٹ ستر سال اسی دے بابے کہ یار اصا نے کدی گلا جدو غلبہ اسلام نو مل جائے اگلا گلبا دے واسطے اللہ تبارک و تعالی کا واڈا ہے وہ آ برانی برہانی سی سیلانی یعنی کیا مطلب جہاد اللہ حکومت سیاسی غلطہ کہ حکومت ہی اسلام دی قائم ہو جائے کیا مطلب کہ کی جی میں ذہنہ دوتے انہیں قبضہ کیتا ہے اسے طرح پھر جسم تے جانتے بھی کر لگے سلطنت تے ترتید ہوتے کر لگے اے ہون جو کچھ تسی سن رہے ہو جو اللہ دیکھ اے اسے دا پیش خائم ہے تیاری ان شاء اللہ یہ نماز جانی جی اصل پڑھنے ہو نماز الفاظ مہانی میں تفاوت نہیں لگتا ملا کی ازاں اور میں الاح کی یاد نہ فکر نالے بونا بہت اویلیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ ہر دی اقبال آندہ ہے وہ بز میں وہ بز میں ہے مہمان یک نفس دو نفس آندہ وہ ہو تہذیب سے ماحول معاشرہ سمجھا جے ایک دو ساما مہمان ہے وہ بز میں آئش ہے مہمان یک دو نفس دو نفس چمک رہے ہیں مشال جس دے یہ چمکتے پتلباری گند ہے لمے شاہ روح محمد واپس آ گئی لیکن ہاں جہاد سونا پہلا نفس جہاد بھی نفس تو کرتے نہیں ایسا جہاد کی کرنا اپنے اکبال آدھا اپنے جیتیاں سارے آخر ہے مال بھی بن گیا تگ دس تھی الگ ہو کے تیرے برباد ہی ہو یہ آدھے اتر ایک جاب الاخوت اللہ فرماتا محبت والے ملتا چکر مل جانا پاگل تے مل جائے گل سونے پہلے جہاد منا کر کے قرآن پا نہیں ہر یفر گل آئی دی پیا سی گل آئی پر مجمے گاہلیے نہیں اکل میں اللہ رسول جان جہی وارا گے مرے گا نہیں کلے کی پتہ نہیں اللہ اللہ نو یہ جان کیوںکہ دتی ان ناوی بیکے نہیں وا کیوں نہیں پلی حکمت مطلب ہزور شرح سیت سمجھی بیٹھے ایخالی تر وہ وقت کوٹ او دے اسلامی حکومت قائم ہو دی مدینے دی سلطنت قائم صحابہ سابا شروع کر सन बुढी नी खोण दें बाबा जी साग आओ नुस्खे भी समझ आ जाने क्योंकि असा इस हालच गए की ना कतरा किसी तू लै सकने समझ आई के नहीं نہ اسی قطرہ کسیدہ قبول کرسکتے ہیں ارسان خود کشفی اللہ واللون جڑا جی بندہ ہندہ ہے اس رہ دے پیروکارا خود رہ راب بردے ایسی پیچھے چلنے دی دعوت دے سکنے کوئی مشورہ لائے نہیں ساتھ کیونکہ اسی اس قابل ہی نہیں کہ ایسی مشورہ دے ہی ہے. اصے نہیں ساڈا صرف ایک فرد بنتا سیانے آدھے یا اک ہوگ نہیں تو موڈے ہاتھ ہوا آج ہاتھ رکھ لو اک لیا لگے چلو مگر مال ٹوئی ٹھبے جی پچھلے کم از کم ہے ترنت کلا پتا نہیں کن مصیبت بٹے روزانہ روزانہ جنگل نکل جا نہیں کر لو کر لو اقیدہ تو ہے نا کم از کم بند کی نکلنا ہے؟ ایک ڈبد ڈبد جی جی ایک ڈبا آپ ڈبد ترن کی امید کرو کسی نکل جائے گا کسی نے کسے گا وعلیکم سلام پا خیر مابو جو سرمایہ خرچ کردہ جوڑ سکتا الاب میں دل جوڑ د جن جس رب نے فکر, سارا ایجلی فکر دل بیٹھے نا. اے بیٹھی نا ہر بیماری دا علاج ہے ہل ہے رہی رہی رہ اے او ہی او پاڑن دے جڑے طریقے رہے چ پالن طریقہ لا دینی وکرے وقرے لا دین ہو کے پٹنے حق, حق سامنے جانتی لے آنے پیٹے ہوں دین نبی تو بغیر ہو اللہ کی رسی دین مضبوطی نہ پیسہ نے کب کرو یہ جدو کہ فر رکھو اگو فرما دا جا مت یہ جدو مضبوط رسی ایک نو جو مضبوطی کٹے ہو گئے رسا چو گا ولا تفر رکھو مطلب ولا تفر رکھو مطلب عام سکو لانتی کر دینے ہک نہ ہے ولا پہنا بلا تفر ہے مانک تو وکرے نہ ہو سمجھ نہیں لگی حق تو حا نہ نہ مطلب حق آک نہ ہوا حق تر ہوا خدبا ہوا جی ہک ہے حق نساد مک دے پہندہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حق دیتا ہے وہ دن فساد دنیا دے گیا گئے سن کہ پائے گیا ہے سن یہ لانتی سکولی ہے اندنے کہ بھئی حق آکھ ہونا کیوں کہ فساد پہندہ اور لانتی آج یہ حق نال فساد پہندہ پھر حق آئی نہیں ولا تفرقل کا یہ معنی نہیں ہے لانتی کے بچے کہ حق آکھ ہونا یہ دائے معنی حق تو بکھرے نہ ہو ہوں درخت ہے فرقے کا مانا ہوں, پھر مانا ہوں سچی دسی گا. کہ درخت لاٹا اسلام دین حق ہے. سنت و جماعت مذہب ہے حق ہے درخت ہے اللہ سان یہ فرما رہے تو مت لگ مک اپنی تینی توڑ کے پاس ہو جائیں گا مرادا برباد ہو جائیں گا درخت ہے درخت دے وچی رو ان جیلا وکرا ہوندہ ہے دے تو انہوں آنکھو فرقہ ہے ٹوٹا درخت تو جیلا لٹھ گیا ہے انہوں آنکھو ٹوٹا ہے انہوں فرقہ انہوں یہ مذہب ہے فرقہ نہیں نا مرادا آل سنت و جماعت مذہب حق دین اسلام مذہب حق یہ درخت تمام ولی تینوید دری دی سنگے اس دے حق ہون دی وڈی دلیل اے وے کہ دنیا کہنات دے جس ولی دے ہاتھ رکھے گا وہ تینوید سے مذہب دیسے گا اس مذہب تو باہر جائیں گا تے کنجر شرارتی شتان مکار دجال دی سنگے اللہ اللہ ولی نے دے ساکتا کیا ہے جی آل سنت تو وابی ہیں جو کو ولی نکڑے ہیں جی کیوں جی ولی ودر نکڑے ولی ودر ودر ہے جو میرا میں اسلام تو اک جائے کیوں تو چھوٹی بابے رکڑ اسلام کلمہ نماز روزہ نے کی چمچا چمٹا کڑے کڑا ڈنڈا ماں نو لگ لکھ لو لو تا دنیا چیری تاریخ کافر لڑائی وا دو اپنی یاد وا دو کافر شی میں کافر میں سوال ہے میں بھابی بننے پلیا پوتھا مولبی تیرے تیار بیٹھا پتا <laughs> نہیں پیچھے کنگی نے سارے مذہب <laughs> <laughs> ایک صرف میری گل کی میںابیا دی جنگ یو نشارا دنیا دی تاریخ کر دینا قسم خدا دی کر کے آنا آج چوتھا مہینہ چھواں مجالب آیا <laughs> <وقت. laughs> yeah. میں جہاں بندہ ہو تگڑا شاہ جی وہ تو گسا کر دے بھی نو کو جا میرے لنگا ہو ماڑا بو پاٹ میں سال تو بعد آپ لینا نے کہ سونے یہ ٹوٹے نے یہ درخت تو وکرے ہوئے درخت سی اماما دا درخت سی ولیاں دا درخت سی لائن وکر جی نیچری میں یار گل میری ایسے تو کن فرق مذہبی جاننا کہ شی واپی سنی تین چار آنے میں گل سنو ہوں جہاں تا سکویاں فرکے بنایا فرقہ وائر ہی ہونے جی سیاسی شیطان گن کن آ جاگریز نے یہ بھی لانت لائی برادری پٹان قوم وکری بن گئی پنجاب وکری بن گئے مہاجر قومی مومنٹ اوڈی جانا وڈی جانا ہے سنا اچھا آج رکشا یونیئن گروپ ہے اکبر الہآ فرماند آد ڈرو ایڈا فر کے باز کوتا کہ دا تے نا. سارے چلو یا کافر سارے. اللہ وقر خدا, نے. آل بکرا خدا. اللہ بکرا خدا. دی وقرا خدا اکبر کیا جنہ خدا ٹوٹے چکی تین دی اشر گے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> جنا خدا دے ना تین سکواد آخ جی فلانا بندہ ووٹا نے کلوتا بھائی ووٹ نہیں پایا سچی دس جنہیں کنجر بندے نے بوڈھی نو لڑا چڈیا ہے اور مثال بھائی بھی ہو سکا میری میں جان تو سٹتا کو میری کوشش ہوں روڈ تھلے جان بوسا تھلے جان بہت تھلے جائے آ جائے ریڑ گر جی نہ دینی پی میرا کسور یہ پر کہ نہ تے تو چھاننی کیوں بولے جنو ساخ ہوے اور رہا جنہیں بندے بڑھی چیچا وطنی ایسے الیکشن واقع ہوا پیو نے دو اپنی قتل کی ماہد واسطے شاید نا ہوا سمجھ نہیں لگی ہو فرکا واری ہے گل ہی جنا خدا نے تر ٹوٹے کیتے نے مسلے دے ان ٹوٹے کر دیتے کہ بڑھی کا بکرا ٹوٹا ہے بندے کا خدا کی باہر کام کیا ہے عزیز لڑتے ہیں سید اکبر حسین فرماندہ الہبادی عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے سوچو تو صحیح خدا کی مار ہوا جیٹ سونے گل جی لانت لانت لوگ لال شریف جنہ کرنا سارا آ جانا ہاتھ سے گل نہیں پہلو پہ آخنا لکھن بلکہ میرے خیال اقبال لکھا اللہ میں اقبال لکھا اسار جدو دنیا کی تاریخ پڑی پڑھی د کہ دے حالات پتا یہ لگسمان پنا پناہ برباد میرے کیوں میں رب دا رب میرے دین تو رب نہ لگ پھر وی پناہ جا اسلام بچاؤں, فلانا اسلام بچاؤ کرو یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم نو کسی کی بچا ہے اللہ کے حکم نولہ بچا مسئلہ بچا پیا رباؤ رب بچا رب بچا یہ نہیں کہ رب نچانے حسین قربان ہو جگ جہانے اللہ پیٹ اللہ کیا؟ جی ہاں قرآن من منتظرین فرما و محبوب انہوں فرما دو میں حکم دا منتظر بیٹھا کر سانو انتظار دا حکم ہے بہت بالکل ٹکانے دا لفظ تڈ منہ شریف آیا جنا اپنا کر سک وہ کرو کوفر موٹے موٹے شرارت دس دتی سکول ٹی وی ووٹ تو بچ جاؤ یہ قائم تسی کرو انتظار کرو اللہ قرآن کافر اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہاں آج اج اج مصلا سکولی جڑا نا سکولی کافر او دا ذہن بن گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سائنس دان ایٹم طاقت یہ وہ رب بناجز نہ لے گئے یہ لانتی ذہن بن گیا اللہ تعالی اس واسطے قران اللہ فرماتا ہے کافر جو ہے نا غیر معجزینہ وہ آجز کرنے والے اللہ کو نہیں ہے یہ خبردار نہ یہ کرے ہر شے میرے ہاتھ تے چے جیں میں چاہاں گا کراں سائنس دان اب اپنے اور کسے نو کر اے ہاں موت دی سارے سی کار بٹھے میرے کولوں سارے کولوں اللہ تعالی نے ایک گل نہیں ہے جی میرے علم چل جائے معاشرے میرے دیر معاملہ آیا کی دے اندر میں میں میں میں جواب دیتا... جواب گے اللہ کو جانا پاک <تصفح> پاک نے لا فلا ہے طاقت تو ود میں باہر نہیں پہ سچی دسی ٹرال چپ اسی طرح پاکل اسی طرح ساری طاقت یہ ہے کہ آسان سکول ووٹ اے جڑا کفر دا کام ہے اے تو بچ جائیے جڑا موٹ شرار تھا ساریاں تھا میں میں ووٹاں دے تبسرہ کیتا میں کہا پہلے نمبر سے بادترین کفر ووٹ ایک اندہ باد ایک اندہ باد کار ایک میں آخری درجہ <laughs> بادترین کفر کیوں ہیں جی دلیل سنو ہر دعوید واسطے دلیل چاہی دی ووٹ جی. ابو جال تے سید لمبیا ووٹ دا مطلب پتہ کی ہوں اقل دا؟, دا فیصلہ میں سوچ کے فیصلہ کر اکل نال سوچ کے فیصلہ کر کیڑا بندہ ہونا چاہیے بادشاہ ہوں مطلب ایک پاسے فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے صدیق اکبر بادشاہ ہونا چاہیے دجے پاسے فیصلہ ابو جہل دے وے کہ یار میرا بیلی ابو بے یہ ہونا چاہیے ہوتا ہے چکو دو میں دو میں دے فیصلے برابر شمار ہو جان گے ہون نبی پاک دی گال جڑیے اونوں جے ترسان جتانے ہیں کہ نبی پاک دی گال دے کوئی وزن نہیں کسے اور بندے نار رہنا ہے فیر ہی بڑھنی ہے نا ابو جہال اللہ پاسا جتنا ہے فیر انہوں ہی کسے اور دی ضرورت ہے ان ایدہ مطلبے ابو تے رسول اللہ دی اکل اور فیصلہ برابر ہو گیا ووٹ دو کافر ہو گیا تے رسول دی چھٹی ہو گئی جے اے دنیا دے کفر نہیں تے پھر دنیا دے کفر جمی نہیں بے یہ ٹھیک گل کہ نہیں شاہ جی بدترین فساد دا نام رکھیا ہے بدترین کفر تو بعد یہ نہ اکے خالی فساد نہیں بدترین فساد کیونکہ فسادان دا موٹھتے کیونکہ یہ دسو شاہ جی جدومی کی امید بار اٹھتا ہے ہر اناستے کی جتناستے جتن جتن اچھا یہ دسو بے اگر او سارے جرائم پیشہ بندے دے تے سارے فسادیاں نو ہر کسی نوی آخدہ جاوے ووٹ میند دے آگے میں تنتون دیاں گا چورانا نو آ ووٹ من دیا گی می تک ووٹ من دیا گی می تھی منشیات کالے والے میں گا میں سارا مخالف بول بولو ایک کدو دا جد جی ہر کسی نو آخ گا می تو میں فراڈی چکر با زانی شرابی کبابی چکلے کنجر فلان جن کا جدو ہر ایک نال رلیا کڑا ہے جرائم پیشہ لوگ حمایت کرنے مجبور کیا ووٹ نے یا کسی ہو جدو ووٹ ہر جرائم پیشہ بندے دے دے ناڑے، करदा पे हिमात ओह फिर हिमायत कर, कर सची दस फसादे के मुक्न गेजा साल बाद हर फसाद नोना है के घट रोना है। क्यों शाह सची दस रोना रोने रोना ही रोना, रोना।, <laughs> <रोने> रोना।, <laughs> रोना रह गया कौम को گنجے نو مہینہ نہیں گالا شروع ہو گئی ہو گئی فوم کا جی چاہے نیشنل اسمبلی واسطے میں گزارش کری کلار چڑھنا میری گل لیکن میں آج سے جا کے سمجھ آ گی لکانو توٹ پچ دے رہے تی پچ اصمبلی چمبلی چک چیشتی صاحب نے <laughs> می تین سو کی تین لکھ تو ہوا ایک گل پا کرنا گل تین کروڑا تین اربا تارا ہوں لیکن گلک جدو میں گل چوٹ چوا گا میں تو میرے گل یہ چیشتی چیشتی شاہ جی کرو بہت چیشتی پہلو رو رہے میمو ایٹ ہو گئے چی چنی ووٹے پراڈو آلے سارے اتنے ہونے سن میں دس, دس بارہ سال ہو گئے نے اس محلے چ بیٹھا میری گوڈی نہیں جانتا کیوں شاہ جی کیبلا رب نے جی گل کی آپ نہیں کی اللہ فرمایا بہتے بے اقل ہوں تھوڑے اقل والے ہوں بہتے بے شور ہوں تھوڑے شعور والے ہوں شاہ جی تا رب تو ود کے بہت شور والا کی جواب بس صرف یہ اکثر احما اکل ہوں اکثر شکور ہوں اس محلے تک لگے جاؤ ویخ لو کن جی ووٹاخ سوائے بندہ لب جائے آجا کی گل کی رب بنا جد دیتا ہے کہ یہ جگ بہتا بے اخلا توسی آخو گے بہتے اکل والے اقبال ہے جوں بھی حق غالب ہوا نا وہ ہے وہ کدی کسرت ووٹان بھی آیا وہ طاقت اپنی نال آیا حق دے بارے اقبال کرنا ایسی کوئی دنیا نہیں افلاق کے نیچے بے مارے مار مار مار لے لائیے ادھر ہزار کھڑے در تین سو تیرہ کڑے نے کرو دے جیت سید آ رہے تھوڑے ہی رہنے میرے کو اس واسطے اک با... اکبر والی فرما یار کیوں تس ہی آنے دے جے ووٹ دے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں شا جی کی بلا ہونے میں پچھاں گا ووٹ کرانے دے لوڑی کو نہیں سچی دا سیا جے ایس پاکستان نو لے لو این شریف بہتنے کمی نے سچی دا سیا جے جیڑے ہیں ہیں تیرے پاکتے ہیں ہر پاسی ہر پاسی ہر کے ہیں نا جیو سے بہت بات اوہ تیرے تو آئی خدا اچھا ہون تودی س وہ دس ہو جدو آپا کہہ رہے ہیں بھائی کمینے کونے شریف تو ووٹ آنچ کی ہوندہ ہے یہ معلوم کرنا ہوندہ ہے بھائی کئرے کئرے پاسے کنے نہیں آپاں تے خود کہہ کہ ہر بندہ کہیں دے کمینے وادت شریف تو پھر ووٹ قادلی ہو رہے ہیں پتہ دے سارے ہیں ایدہ مطلب ووٹ صرف اس واسطے ہو رہے ہیں کہ ہن ایسے ذریعے سے دی حکومت بن جائے تے شریف دی ہن <سلام> تو میں لگی جی ایک بندہ شکھتڑی اون دے جو دس نشور <سلام> تے مسلمان تے اون دے پنج ہرن ہن ویکھن ڈیا او ویکھن ڈیا بی اون دے وعدے ہن کوشش کر دا شکھتڑی کوشش کردا ہے بی اسور کھا کے کس طرح او نے لگدا اخیر او نے پتہ کہ کتو نے آکھیا یار ڈنگر بہتے اون دا ڈنگر کھانا پینا میںا کر گنتی سور کھا لیا کہ نہیں کھا لیا کہ نہیں اس قوم نو انگریز نے سور کوایا پتا چو قرآن کا دنیا چنفرفرسلم ووٹ ہوا کون بن گئی سور کھا لیا ہوں آ جاؤ اپنے ڈیڑھ ارب گال نیک بہتے کے برے شریف بہتے گا کمی نے کمی نے فیر کی نہ گئی اللہ حضر بندے مسلم اسلام گنتی دی اجازت نہیں اگر گنتی دی اجازت دیندہ ایک پاسے سوال اکنبی ہے اسا سید الامبی ایک من اسا ایک دے امتی ہے کی چکر گنتی دی اسلام اجازت دیندہ دیکھا تریاں لیکن نے خدا دسو کنے کننے نینے ساڑھا راب ایک گنتی دی آنے اگر آپ بھی گیا میرے کو میں بال گل مکا دیتی اس آخر ایسی کوئی دنیا نہیں وہاں ملا پیرو اچھا جو جگ ویخیا سامان تھلے تھلے اتنے تو کوئی یہ ملک نہیں جی جتھے بغیر مارکے تو حکومت لپے <تصفح> ریا مسئلہ ہے جہاں تو آنا ووٹا نار تو آنا پھر اسمان تو پشاں کوئی اور دنیا لب جڑیہ ساڑے سامنے ہیں دیکھ نہیں یہ تھے بغیر جد کو سی کوئی دنیا نہیں ہے کے نیچے اسمانہ تو تھلے وہ آنا میں نے نہیں لبی بے مار کہا تھا ہے جہاں تخت جمو کا ہے جمو کا ہے دا مطلب بادشاہ یعنی بادشاہ دے تخت مل جانے دے تو بغیر سیدنا لبیا صلی اللہ علیہ وسلم نو جنگ تے اپ زخمی ہونا پیا کی کرن دیا مستر جناں نو جڑا ملیا او مستر جناں انگریزی سی انگریز دا ملک سی انگریز دے نال سی تاں کر کے مل گیا مسلمان نو ملدا تے پھر میںندا ملدا کیویں اون سمے لگی ہے کہ نہیں مستر جناں لبے نا تے کی لبے انگریز دا ملک لبے انگریز دا نظام لبے انگریزی بندے لبے دیتا ہے. انہیں کری نا. آجا. آجا گٹی جو میری مطلب مطلب میں مطلب جو جانا جانا میرا صرف میرا مچھا کٹا لے گیا پیچھو کر لو اساں شاہ جی کبلا کھا بیٹھے دا سارے مرایا سان لیا بول دیا جہاں مسٹر جنا پیرا کنجر لڑ گئے سن لانتی مرا چڈیا نو پتا سی ساری گل کا فراڈ پہ چلتا ہے انگریز اپنا ملک اپنے بندے سارا کچھ تیار کر کے جا رہے ہیں کوئی اتنی نظام دی گل نہیں ہو جنا پہلا بندہ ہے وہ خود خد ہے دو دیاں سکول دی کوئی کتاب چک مطالعہ پاکستانوں پاکستان لکھا ہونا ہے جنا نے کہا ایک تو ہم اقوام متحدہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابند رہیں ہیں اقوام متحدہ دوسرا بابا جی فرمایا بابا جی ادب تک کرنا ہی فرمایا ہمارا نظام جمہوری ہوگا جمہوری ہمارا دس دو لفظہ نے بابا جی دے اس قوم خنجر تو مار کے تڑفا دئی ہے مہربانی کر گئے کوئی گرداری نا بچا گنجے نو حرام دی نسل وے کی جان کوئی فلانے گالا کٹ دے فلام کہ لانتی مس ہاخل ہونا صرف بابا جی نو کڈو بابے کاداری بھی لب گئے بابا جی جی بلان کنجا صاحب بھی لب گئے سانو ایک ہو شیتان خان دلہ اٹھا پھر جائے گا کدی نہ اخوامے بابا جی یہ فرما کے ہمیشہ پاپانے ہوں سچی دس جہاں مسلمان او کی سمجھتا کافرا یا اللہ رسول بابا جی کا ایک لفظ وخا دے بابا جی آخر کتا شیتان پا بند یہ ساری دنیا کافر پا بند بابا جی آپ کا پا بند لانت لے کے آپ بھی گیا کوفر چی پا گیا قرآن ہو بنایا جان قرانے پورا یا بس سمجھا دو قرآن تے ہے بنا لانتی کد بیٹھے بابا تے جمہوریت دے گیا بننا مالو ہوا بہن مکاراں دا بادشاہ سی حرام دا ادھر بولی ہوا بندہ جمہوریت دین نبی دیتا ہے دین, دین دین قبول کیا جاتا ہے آئین بنایا جاتا ہے آئین کافروں کا ہوتا ہے دین مسلمانوں کا ہوتا ہے معلوم ہوا اسلام میں اسمبلی نہیں اسمبلی میں اسلام نہیں یہ دو کتھے ہوکے میں جائیں اقبال کی آخد ہے وہ کندہ ہے در شبستانِ حراء خلبت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید جی اقبال نے کہا لکھی ہے در شبستانِ حراء خلبت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے قوم و آئین اور حکومت رہ گئے میل کرنا میل کرنا اقبال نے مجازن اسلام آخر یہ کوئی آخ تکو کہ اسلام دی میں بنتا ہے نبی دا دین اتریا بنیا نہیں جڑا آخر نبی بنایا کافر ہو جائے گا دین اترا ہے دین وحی خدا ہے رسول نبی تے رسول نبی اپنا قانون نہیں دے سکتا رسول قانون د اور سن لو رسول بھی اپنی منشاہ نہ لنی دن دا اللہ دے حکم تے اجازت نہ لنی دن دا انتا ہمیں لگی جئے تو پھر اسمبلی کا آتی میں نے صرف تسیہ اسلام اسمبلی تے اسلام کٹھے کر کے بخواب میں دو چیزیں جمع کر دیا کہ اسمبلی میں جال سمجھ لو اسمبلی میں اسمبلی کا یہ مطلب ہے کہ قانون تابع ہوئے گا بندے آن دے کسرت دے ووٹا دے جے اس پاسے ووٹ اونگے او قانون چلے گا ایو مطلب ہے اتنا اتنا <us Teacher> یہ ہے اسمبلی کا مطلب اور اسلام کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندے کو کے کتاب ہونا پڑے گا جلدی سمجھ لگی جا اسمبلی دا یہ <usjob> لا, لا, لا, لا, <us Pelosi> <us Pelosi> مطلب ہے خدا رسول قانون جو بھی ہونا ہے جڑے خردلے دکل دلے حرام دے کٹھے ہوئے بیٹھنے انہاں دے پیچھے چلنا اونے جے کثرت ہو گئی تے ٹھیک جتھر ہو گئی ادھر ایو مطلب ہے اچھا. او ہن اسمبلی دا مطلب ہے کہ قانون چلنے انہاں دے پچھے اسلام دے مطلب ہے کہ انہاں چلنے خدا رسول دے قانون دے پچھے ان دسو دوں میں کٹھے گے معلوم ہویا شاہ جی آپاں بڑا وڈا تو کھا کھا دی بیتے ہیں سسی میرے کو ڈگوری چکا ہوگا اللہ اللہ ارے اب ڈاک چوک آ جا اساں نہ او تو کلیمی بھی اقار بے بنیاد صحبت پیر روم سے کچھ پہ گویا راز لاکھ حکیم حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف ارشاد جی بالکل صحیح نقطے تے پہنچ گئے پڑے گا وے پھر سر بکف آ گئے الجین خوڈ بڑا پیچھو خوڈ مر جی کفر دفان مسلمان لکھ چوئیے چوشن وال کے کسی خوڈ چڑنا چاہے یہ تفان آنگ لنتی بڑھ جائے بجائے ماسٹرا نو سکول نوڑا کھانے نظام تعلیمی اسلامی تحری چلائی نظام تعلیم اسلامی نہیں واڑ سکتے تو ہوتا گل کا خلاسا پتا کی ہے سکول کرنا سکول مسلمان نہیں ہو سکتا اور اگر وہ مسلمان ہو گیا تو سکول نہیں رہے گا سکول کا خلاصہ پہلے سمجھو کیے میں تمام سکول کا خلاصہ سکول کی سکول انگریزی حکومت کا نام ہے ایسا ذہن تیار کرو. لارڈ نے کہا تھا ہمارے سکول کھولنے کا صرف مقصد اتنا ہے نہ سائنس نہ کوئی شکوج نہیں دینی مقصد صرف اتنا ہے کہ فکر نسل ہندوستانیوں کی ہو فکر و عمل میں انگریز ہوں تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دے چاہے داڑھی میں ہوں چاہے جبے میں ہوں چاہے پگڑی میں ہوں چاہے پینٹ میں ہوں چاہے ہاجی ہوں چاہے نمازی ہوں چاہے شکھ ہوں چاہے کھتری ہوں چاہے کوئی ہوں انہوں نے سمجھ لگی جی نہیں تیسی کی چاہے میری گا میری آرس تُسی جدوں تعلیم اچھوں سرکاری ملازمت دا پہلو کڑ لاؤ گے پھر تواڑے دے بام واس او سکول ہی نہیں آہ وہ سکول ہی نہیں پھر بم پھر مدرسہ شمار ہو جائے گا سکول اگریز کی تعلیم نہیں رہے گی وہ مارنا تین فڑ کے سدام پینٹ ہو پینٹ بھی سڑ گئی سدم ہی گیا سکول بھی سڑ گیا پینٹ والے پتا نہیں کن سڑتے روزانہ بابا جی کافر اگریز یہود نے کا مقصود صرف اپنی حکومت قائم رکھنا ہے گل اکبر نے کی میںکول سلوار خاص ملازم جہاں میں خواجہ صاحب لگنگ کسی نے ویکو گے تین لگے گا جی میں الا ستار کا ڈاک جلالی ڈاکٹر تہر قادری اگر تیکن لگ آخ آ جائے منشی عبدالکریم آپ دے جیڑا او دا قریب تر بندہ سی حافظ سن لو حافظ قرآن جیڑا ملکہ وکٹوریا دا خان ساما گھار دی روٹی پکا نالا تکھار دا غریلو خادم خاص محرم راز جن واقع گیا وہ کون سی حافظ عبدالکریم منشی صاحب خیرات علی صاحب محمد باقشت صاحب آمد باقشت صاحب شیخ مصطفیٰ صاحب چڈا سب صاحب سا <laughs> سارے, سارے میں جو لوگ اگریزا تشا جی پہ نمبر پہنشی ابد ال کریم ساح بےچے جیشی ملکا وکٹویا اور منشی ابدل کریم کتاب کا نا دیکھ رہا یہ سر تگ ہے میرے آنگوں. داڑی نکلا یہ چکر ہے تصو کی کرو گے سکول نو تصا جو ذہن رکھنے آڑی رکھا می پگ رکھا وقت کی نماز پڑھا گے امداد نہیں ہونی نہ نہ کرنا دہی جب تبر آئی میاں انگلش پڑھو لیکن اگریز ملازمت نہیں کرنی حکومت نہیں لگنا انہیں آخر پگل ہوا یہ شامت اپنی لانت اپنی نہوست آپ کرتی ادھر سگو لے کی پولیس لاؤ کوشش سے بڑی کیوں تیاری مہربانی اگر کوئی سفارش لا کر سکتی ہے تو لا دار میں پانچ سات لاکھ بھی لا سکنا وا پتر لوا دن مہربانی لہنت ہی ان گالا کدی پچھلا لوائی جانا تیرے میں شہد امیدے جان پور میدا لکھ دے فدو کو بلا نے ل... نے لفظ کمال میں میں میرا می ہونا چاہیے دی موٹر سائیکل پھلی کھڑا ہے او دی موٹر سائکل گال کدی رو گا یہ کتی کا بچا ہی ہر آرام دہ ترم دا حرام دکھانا ضرور فوج تیار کرنی جائے کنجرو کوئی فضوا دو لائن ہوئی <ừ> قسم خدا دی ماسا نہیں دی مفتی ویگ بہن چھ تو ود فی پیر ویکے گا تو لگے گا جی بابے ہوئے بیٹھے نے ناک چاہی صاحب اسلام قسم خدا دی کر گیا اسلام, بلا اسلام غالب رہتا مغروب نہیں ہوتا یہ جی آ گیا نچے کسی دس کی جا پو کاچن کو جوہر میں میری بندہ جدر میں بندہ جد جوہر میرے جوہر جا سی لیکن جگ سارا سکائی نباہی ہو گیا تو معلوم ہوا جوہر اجلا ہے پچھلے بچا لگلے گا سمے لگی جی آ گل کرنے آ. اکبال نو پوچھنے تیرے تیرے دور دور پہلا دور دا. تو آپنا آپ تسلیم تو خود متاثر پہ جوہر میں, میں مویا سونے جدی او گل کر دے بندہ ہی نہیں وہ سو جی جوہر نا او وہ سارے ہے ہی نہیں لیا بچا سات دی کریے ہوں کہ روڑن دی کریے اگر لا الہ ہے سارے کرو سارے سارے تباہ کی ہے کچھ میں ہے کچھ میں نہیں وانڈ کرو کہڑے نہیں اتنے بھی تباہ بیباہ بھی تباہ سارے پیڑ گھر پیا کہ ہے کہ نہیں معلوم ہوا تصا او آخو کسی چ نہیں تاکہ سارے بچان سمجھ نہیں لگی گلے ایسے خوش فام چوی ایک میرے ہے اقبال جیسا بندہ خود متاثر ہو گیا یار دستے سے اقبال پہ کہندا مجھ کو تر دی ہے افرانگ نے زندیقی اس دور کے ملاح ہیں کیوں ننگے مسلمان تصور زندگی جس بندے چ آگئی سی آخر وہ وقت آیا توبہ رب سبہ د اللہ شریف کرم نوازی کیتی توبہ نصیب ہوئی کفر بھی سمجھ ایا مفکرین اقبال دی مثال میں بتا دیاں تم کہ کیڑی ویکھی ج کیڑی نو کبھی کاند تے چڑھدا ویکھے ج کتنے کے تے پھر چڑھدی میں پتہ نہیں کن ڈگیاں جسل اللہ تعالی چکے میرا ہے ایس قوم واسطے اللہ تعالی نے کیا ہے گئے نا کرنا ہے جوہر آنا اپنے بچے جوہر میں پانا ہے جس میں گلتی نہیں کہ اپنے بچے دل دیکھ لیکن اگو جوہر گوان والا مطلب یہ ہوئی چیتی بندوبست کر شاہ جی کبلا اسلام ہے یہاں پر ایک, یہ ایک, ایک طرف یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو ایک طرف یہ ہے کہ یہ نہ کرو تو نہ کرو جب وہ نیپ ہیں اب کوفردہ نظام اے تعلیم اے اتنا لانتی نظام اے تعلیم انہوں کی اقبال خود پر بیان کرتا ہے کہ ایک مرد فرنگی نے کہا ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وطلب کر کے تیری آنکھ نہ سینے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر کرتے نہیں معقوم کو تیخو سے کبھی دیر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس میں خود ہی خود ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھر تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزہ سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک دے وہاں دا سونے لہا ہمالہ جوہر میں لا آئی لا لے ہونے وہاں دا سونے لہا ہمالہ ہوئے جنہ مر دیئے تھے مومن بندہ لے آمیدہ وہاں دا تعلیم ساڑھی یہ دی دیئے سونے لہا ہمالہ مٹی دا تیر بن جانے ہمالہ پہاڑے حالانکہ سونے کا کی کیا پہچان ہے لانتی. سونے کا پہاڑ بھی ہو سا تعلیم دا تیزاب پاگ گا مٹی کا ڈیر ہوا سونا نہیں رح لگا جدھر جی مرضی آج ویخ لو کنو آخو گے شاہ جی جوہرے دا ہی لا لے میاں دلیا کی سردار پچھو بنی کری دس کی, کی, کی, کی دے... آخان گے بچا لا دے سونے کہ مٹی کے ڈیر بنے پی ہوں میں گیا دیوان خود دیوان دسم خدا دی. دیوانی جو باگ پتن آلا <سؤال> میں اندھے خود میلے نے چکلے دے میلے نے چکلے زنا بدکاری دا شو فنکشن جڑے دینا او دے میں او دی طرفوں لگائے بینر پورے باگ پتنے جکھانے بابا فرید دی نسل چوں اے ڈا د اللہ کے میں نکڑا ہے کہ جے تُس ہی آنکھو اندھے جوہرت لا الہا نہیں تھی تاں تباہ ہویا ہے اسی موڑا کھانگے جے جی بابا فرید دی ہوں سچی دس سید او بھی تباہ ویخیا ہے وہ جوہر کوئی نہیں لا ہی جے بابا فرید کی نسل ویخی اوتھی بھی کوئی نہیں جی مہریلی ویکھیے اتنے بھی نہیں رہا دسو سوہن جہر آتی ہے میراسی معلوم ہویا تعلیم تعلیمیتی لانتی ہے جوہر ہوئے تاویی اڈا اچھڑ دیئے جنا ہوئے تاویی وہ سونا سمجھ کی میں دیں بچے میرے یاد سمجھو توسری سمجھا کے پیج دیو ایک منٹ گال سمجھو توسری سمجھا کے پیج دیو کہ آگ تو بچید ہے اگلا آگ چنگیش ہے بیٹے تیرا باپ جاہل ہے اس بیچارے کو کیونکہ علوہ حاصل نہیں کیا اس کو پتہ نہیں ہے وہ بیچارہ جنگر ہے میں نے شعور تجھے دینا ہے کیونکہ آخرہ بیٹے شعور لینے کے لیے تعلیم ضروری ہے اب تم بے شور بن گئے وہ شعور وال والا بن گیا اب شعور لینے کے لیے جب گیا تو شعور والے نے کہا آگ بہت اچھی ہوتی ہے بچاؤ گے جی آن لو پردہ اچھی چیز ہے وہ آندہ آ کے پردہ رکاوٹ ہے تُری آن دو جناب ادکاری اچھی بڑی پہرش ہے وہ کہندا جناب بدکاری نہ ہوے نہ ہوے تا آزادی آزادی ہے تن جوئے کے بغیر تو خوش دل خوش نہیں ہوتا فلاں یہ وہ تسی ہن جیڑی او تسی او اس بہن جتی تو روکن دے جے او بہن جتی پڑھاؤ رہیا تسی دو اکٹھے کیویں کرو گے شاہ جی قبلہ اے اہن, دو میں نقیزا جیسے روشنی اور اندھیرا اکٹھے نہیں ہو سکتے ظلم اور انصاف اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ دو تعلیم تسی اکھوے نو مسلمانی دا سبق وی دیواں اوترو کفر وی لوے کنا ممکن تحری چلائی ہوئی اور میرے کو میرے کو اسلامی قیدا نام تصاوش کر کے کسی سکل کرا دو نے کرنا تو پڑھو جو چل جائے تو گا شاہ صاحب دیاں ساری کو تقریر منٹ شاہ جی <laughs> حاہیم اسلام صرف ٹکنا ٹکنا شاہ جی کبلا میں پیانا میں پچ د میں پچدہ نہ مولبیاں نہ ایتھے نہیں ہوئی ہے جان سبی دسنا یحدی گلو آ گئی کہ بھائی اردو یہ دسو بابا جی آخر میں تحری کا خلاصا سمجھا رہا وانی دا پانی نالی دا گندی کا شدی کھڑا ہے کدی آ جانا ڈڈو کدی آ جا فلانی شہ کٹی کا گل ساری اگریز حکومت میں حکومت آرام ہے تو تو کافر کافر تے کے کا کا حکومتی حکیم صاحب اتھے آؤ میں آخری گل کی تشا روح فرنگ کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں ذہن میں رکھنا ہم کوئی سرسری آدمی نہیں ہیں اللہ تعالی کے فضل سے روحے فرنگ ہمارے پنجے میں ہے انشاءاللہ سٹیشن تو میں بولیا ہے نا تے جدو کو آگنا جانگ لگ جانی تیرو سنا و خنجر و آسبیر اللہ اللہ حسین تیر نیزے خنجرا نال کھیڈنا پی نہیں کھی میںنگے بتاؤ تفریح کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤ سربا یہ شمشیر و سنہ تھوڑا کر امریکہ گیا با جیلا جی مسلا بچوں کا میں ایک موٹا جہ مشورہ دینا ہوں کہ قلا مار کے نہ کے بند مومن تو قیامت بڑا سارا ابد اللہ دبو جال جانا میں سناؤ دی دشمنی کونی دی بے شوی ہو بنا دے قسم خدا دی کر نہیں تو آخری دی. دی. بنا دیا دی. جی میں شیر پڑھ رہا سا قطر پرے داری پڑھ دی قطرا خون دیا بعض میں لمی مانتا بھار پوے کٹی ہو جی رک نشر چھ نے بولیا ٹوک نہائے بنا ل پیٹوڈ قوم نے گل بنا اسلام نے گلے آ جسلانا تو انہوں نے پکس جان دے چیڈی دن نہیں دیتا رجیا کا مذہب میں میں سبدہ ویک کے نہر ڈے آخر رجا کہ دے دا بھی نا. مرغے پانی نہ معلوما ٹولہ چنگر مراسی کا منہ چیخ ویخ ہوں رہ نہیں جا ایسے گندی ماں نے محمد نہ بچے نے میرے بار بار میری yeah. And the chodh、Quran رب دی بونڈ ماڑا می دھی چورا بانس بہن چو چ قرآن نے می کر, کر کے انہوں نے پھر پتا کی کتا گے سادے سنگین ہے انہوں نے کہا جنہ بھی تیرے کوڑ ہو ساکتا ہے نا کار دے جنہ چلا نہ ہو ساکتا ہی کار دے سات دا سوی ادار جنہ کا کار دنگا ہے انہوں نے چھوٹی اس پینٹ چوڑ نے پھر پتا نہیں پینٹ سو جاڑ دے ہاں ہاں حضور ایف دے کو جلو میں جواب ایف دے چھوٹ میاں سادے حضروں میں میاں ہے وے کتا گرسا کرے گا تیری میری لیا میں بندہ تین میں میں نے شاکر پ حلری موٹر من یہاں استاد تھے مجھ کو یہاں استاد یہاں استاد اه. مقرر تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر اب اللہ نہیں اور ہا کے بنایا خدا روزی نوکری تو خدا ناراض جی اللہ دا واسطہ دن ہے روزی نہیں جی سمجھتا تو ناراض ہوئے میرا کو ٹوکر بند ہونا میرے جو راضی حا <تحدث> دی بندائیر ہاں ہاں یہ کہ اب اللہ نہیں ہے وہ دور لنگ گئی کہ جد اللہ نو بادشاہ سمجھ دس ہے اب اللہ نہیں ہے اور ہاکم ہے زمانے پر چلان کر بیٹھا میرا چاچا میں جاند نہیں میرا چاچا پینٹ نہ کلو گے چاچا چلان کر بیٹھا یہ یاد ہے پلو یا کلو لیا میں کسی ہو چلان کر فکیر پترا گڈی پنجا ہزار گاڑی میں میں میں میں کے دی تو شاہ جیلا گیتا جنرل ہسپتال آو اور جی اور لیا کپی جو نکل باہر دجے سد لیا جا میں پہلوچ میں مہربانی نماز پڑھنی جان کر لینا ہوں دو کٹے ہو گئے باہر نکل کے می آخیا سر جی چلانا ٹھیک لیا چیسکنا نہ رکھو تاریخی میربانی باہر کٹ دو نماز پڑھنی کرنے نے حکومت دنیا کے ڈکے تھی پتا نہیں کہ یار ایمان دسو دنیا کے ملازم نمیشن ٹھیک دی ایمان ہے ایک ایک وارڈن خانم ہسپتال چوک نہیں ڈرائی کلی دکان کی اتنے آئے سیون جمعے تقریبا ہدایت آئی داری شریف رکھ لی نہیں ہوں پتا اندر کی ہوں سویرے تو لے کے بارہ بجے تک ان کی دی سزا ملتی ہے کہ تلان کی کیوں نہیں کرنا؟ او بیچارا, او چیمان جو بیٹھا ہے جو چلان کی میری چے رکھن گیا ہو سکتا رام در آخر دینا نہیں مر تین کی رکھی کے نہ سونا کھانا جنہاں میراجی لگا ساگا ہے جی یہ دور خاندے باس کے فرون نے موجہ راہا ہوتا تو انہوں احمد موبین پر خاندے پر سونا ہوتا کہیں ٹھا لگے گا تو انہوں جان